گلتیوں کو معاپ کرنا مسنف خرم مراد نحمده و نصلي على رسوله الكریم عن ابن عباس قال قال رسول اللہ على انبعكم بشراركم قالوا بلا انشئتا يا رسول اللہ قال ان شرارکم الذي ينزل وحده و يجلد عبده و يمنع رفده قال افلا انبعكم بشر من ذلك قالوا بلا انشئتا يا رسول اللہ قال من يبغز الناس ويبغزونه قال أفلا أنبئكم بالشر من ذلك قالوا بلا إن شيت يا رسول الله قال الذي لا يقيلون أشرة ولا يقبلون معذرة ولا يغفرون ذنبا قال أفلا أنبئكم بالشر من ذلك قالوا بلا إن شيت يا رسول الله قال من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره رواح تبرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حسن اخلاق کی تعلیم ہم کو دی ہے اس میں امانت پاس و اہد, وعدہ مطلب اللہ تعالی نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کو فراخی و فیاضی اور سخاوت کے ساتھ اللہ کی امانت کے دوسروں کو دینا اور دوسروں پر خارج کرنا ہے تعلیمات نبی کے مطابق دینے اور خارج کرنے سے صرف مال و دولت نہیں ہے بلکہ اس میں بڑی ہے اس میں بندوں کی کسی بھی طرح سے مدد کرنا سواری پر سوار کر دینا سامان اٹھا کر رکھ دینا ڈول میں پانی ڈال دینا راستے سے پتھر یا کوئی رکاوٹ دور کر دینا اچھی بات کہنا یہاں تک کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو ضرر تکلیف یا نقصان پہنچانے سے روکنا یہ سب بھی دینا خرچ کرنا یا صدقے کی تعریف میں آتے ہیں معافر معاف کر دینا. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اسے اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ دوسروں کو بھی دے اسی فیاری فراخی اور سخاوت کا تقاضا ہے کہ اگر کسی سے کوئی قصور سرزد ہو جائے یا کسی سے کوئی تکلیف پہنچے یا کسی کو آدمی قرض دے تو وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معافی سہولت اور آسانی کی روش اختیار کرے یہ حدیث جو اس وقت پیش نظر ہے فیاضی فراخی سخاوت اور قصور معاف کر دینے کے مضمون پر مشتمل ہے اسے تبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے مضامین مختلف احادیث حدیث کی تمام کتابوں میں مختلف روایات میں پائے جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایتیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ تم میں برے لوگ کون ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جیسا آپ پسند فرمائے آپ نے فرمایا تم میں برے وہ لوگ ہیں جو خدمت کرے تو صرف اپنی کرے اور جو ان کا خادم اور گلام ہو ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرے اور جو کچھ وہ دے سکتے ہیں ان کو روک کر رکھیں پھر آپ نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں اس سے بھی زیادہ برے لوگ کون ہیں صحابہ کرام نے کہا ہاں ضرور اگر آپ چاہے اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا وہ آدمی جو لوگوں کو ناپسند کرے اور لوگ ان کو ناپسند کرے جن کو لوگوں سے کراہت آئے اور لوگوں کو ان سے کراہت آئے جو لوگوں سے دشمنی رکھے اور لوگ بھی ان کو دشمن سمجھے اور اس سے دشمنی رکھے پھر آپ نے فرمایا کیا میں نہ بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے لوگ کون ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر آپ چاہے تو ضرور بتائے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کسی دوسرے کی خطا سے درگزر نہیں کرتے کوئی معذرت یا قبول نہیں کرتے اور کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتے اور اس پر نہیں میں تم کو بتاؤں برا آدمی کون ہے صحابہ کرام نے عرض کیا ضرور اے اللہ کے رسول اگر آپ پسند فرمائے آپ نے فرمایا جس سے بلائی کی امید نہ رکھی جائے اور جس کی شرط سے لوگ محفوظ نہ ہو یہ حدیث بڑی جامع حدیث ہے لیکن اس کا بنیادی مضمون ایک ہے وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ فیاضی کا سلوک کرے خود گرد نہ ہو صرف اپنے لیے ہی نہ چاہیے بلکہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو روکنے جمع کرنے اور گن گن کر رکھنے کے بجائے اللہ کی راہ میں دے مال بھی دے اس نے سلوک بھی سے پیش آئے اور قصور بھی معاف کرے آپ نے نہایت دلچسپ پیرائے میں اپنی بات کا آغاز کیا اور سوالی انداز میں صحابہ کرام سے پوچھا کہ برے لوگ کون ہے پھر آپ نے وضاحت فرماتے ہوئے سب سے پہلے یہ بات فرمائی اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ اتراتا ہے تو اکیلا لیکن اترانہ مہمان ہونا بھی ہوتا ہے اور میزبانی کے معنی میں بھی آتا ہے عربی کا ایک محاورہ ہے اللہ تنزیلو بنا آپ ہمارے مہمان نہیں ہوں گے ہمارے پاس نہیں ٹھہریں گے یا ہمارے پاس نہیں اتریں گے کسی کے پاس اترنا اس کا مہمان بننا یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا مال اس کا کھانا پینا اس کی اپنی توجہ سب کچھ اپنی خدمت کے لیے مختص ہوتے ہیں اور وہ خود ہی اپنا مہمان بنا رہتا ہے اس کو ہر وقت یہی فکر لگی رہتی ہے کہ میں کیا کروں کیا کماؤں خود کو کیا کھاؤں اور بچوں کو کیا کھلاؤں اس کے پیش نظر صرف اس کی اپنی ہی ذات ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے ایک شخص کے اپنے خادم یا ملازم سے جو کچھ اس کے لیے کام کرتے ہیں اس سے اس کے رویے کا ذکر فرمایا یہاں اب کا لفظ استعمال ہوا ہے جو غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب غلامی کا رواج نہ رہے تو یہ لفظ خادم کے لیے بھی استعمال ہوگا اور خادمین میں وہ بھی آئیں گے جو نوکر ہو وہ بھی جو دفتر میں ملازمت کرتے ہو اور وہ بھی جو کارخانوں میں کام کرتے ہو اور وہ بھی جو زیر دست ہو یا جلدو کے مانا ہے کہ جو ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرتے ہیں مارتے بھی ہیں برا بلا بھی کہتے ہیں اور کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر سزا بھی دیتے ہیں جو زیر دست ہو ان کے ساتھ ان کا برتاؤ سختی درشتی اور مارنے پیٹنے کا ہوتا ہے ان کے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں اور ان کو گالی دیتے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور پھٹکار دیتے ہیں یہ ان کا وہ سلوک ہے جو اپنے خادموں کے ساتھ یا جو زیر دست ہو ان کے ساتھ روا رکھتے ہیں رِفْدَهُ اور اپنے عطایا اپنے دینے کو روک کر رکھتا ہے اور جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سخاوت اور فیاض کے ساتھ دوسروں کا حصہ ادا نہیں کرتا ہے اگر غور کیا جائے تو یہ حدیث ایک خاص ترتیب سے چلتی ہے خود غلطی دوسروں کے ساتھ برا سلوک ان کو حقیر سمجھنا اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو روک کے رکھنا یہ بنیادی خامیہ ہے جن کا تذکرہ کیا گیا ہے لیکن جب یہ بڑھ جائے تو برائیاں بھی بڑھتی جاتی ہے اور آدمی اور برا ہوتا چلا جاتا ہے اس کے بعد آپ نے صحاب کرام سے پوچھا کہ کی کیا میں تمہیں اس سے بھی برے آدمی کے متعلق نہ بتاؤں یہ آپ کی تعلیم کا ایک انداز تھا یہ ایک انداز تعلیم و تربیت ہے کہ سوال کرنا جواب دینا لوگوں کو متوجہ کرنا مختصر بات کرنا بات کو دل میں اتار دینا اور ایسے انداز میں کہہ دینا کہ آدمی اس کو سمجھ بھی جائے متاثر بھی ہو اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی آمادہ ہو جائے اس سوال کے جواب میں صاحب کرام نے کہا کہ ضرور بتائے حضور نے فرمایا کہ وہ شکل جو لوگوں سے کراہت رکھتا ہو اور ان کو برا سمجھتا ہو اور لوگ بھی اس کو برا سمجھتے ہو جب آدمی لوگوں کا احترام نہ کرے ان کی عزت نہ کرے ان کی خدمت نہ کرے ان سے محبت نہ کرے تو لوگ بھی اس سے محبت نہیں کرتے ہیں جب لوگوں سے دشمنی رکھی جائے تو لوگ بھی دشمنی رکھتے ہیں خواہ دشمنی آدمی اپنے قریبی لوگوں سے رکھے یا اپنے گھر والوں سے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے رکھے یا اپنے محلے والوں سے یہ رویہ خود گردی کا نتیجہ ہوتا ہے ایسا ہی شخص دوسروں کی مدد سے اپنے آپ کو روک کر رکھے گا جو لوگ بھی اس کے زیر دست آ جائے ان کے ساتھ وہ برا سلوک کرے گا ظاہر ہے کہ جب وہ لوگوں کو ناپسند کرتا ہے تو لوگ بھی اس سے محبت نہیں کریں گے بلکہ اس سے دشمنی رکھیں گے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر برے لوگ وہ ہوں گے جو کسی سے اگر کوئی خطا ہو جائے یا کوئی ایسی بات کر دے جو ناگوار گزرے اور وہ شخص معافی کی طلب کرے اور عذر پیش کرے مگر اس سے معاف نہ کیا جائے غصے کو پی جانا اور معاف کر دینا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا دونوں صفات کا آپس میں گہرا تعلق ہے اکثر احادیث میں ان کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے ایک حدیث میں آتا ہے اور یہ مسلم کی روایت ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے سے کسی کا مال کم ہوتا ہے مگر ہمیں تو یہی درکا لگا رہتا ہے کہ اگر ہم نے مال دے دیا تو ہمارے پاس کیا رہے گا اور کیا بچے گا مگر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو اللہ نے اس کا مال کم کر دیا ہو اسی طرح ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے کسی کو معاف کیا ہو اور اس کی عزت میں کمی آئی ہو بلکہ اللہ اس کی عزت کو اور بڑا دیتا ہے در حقیقت معاف کرنے میں ناک اور انہ کا سوال آڑے آ جاتا ہے اور عزت پر حلف آنے لگتا ہے آدمی یوں سوچنے لگتا ہے کہ خلاف تو یہ کچھ کیا کہا گیا اب اگر میں نے بدلا نہیں لیا تو میری ناک کٹ جائے گی میری آن پر حلف آ جائے گا حضور نے اس بات کی نفی کی ہے اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں مال دینے یا صدقے کرنے سے مال میں کسی کی کمی آتی ہے یا کسی کو معاف کر دینے سے کسی کی عزت میں فرق آتا ہے بلکہ اللہ اس کی عزت میں بھی اضافہ کرتا ہے اور مال میں بھی گویا یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ مالو دو مال میں اضافہ ہوگا اور معاف کرو تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا آدمی اگر تواز اختیار کرے اور اپنی آپ کو لوگوں کے سامنے پست رکھے تو اللہ تعالی اس کے درجات بلند فرماتا ہے جو ماف کرتا ہے اس کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے یہ تینوں باتیں یعنی ماف کر دینا راہ خدا میں مال دینا اور تواز اختیار کرنا مسلم کی ایک حدیث میں ساتھ ساتھ بیان ہوئی ہے لہذا یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں مال دینا اور بندوں کو معاف کرنا یہ دونوں اصل میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی صفات ہے معافی کی کی بنیاد جہاں دل کی فراقی اور دل کی وسط ہے وہاں اللہ کی مغفرت کی توقع بھی ہے قرآن مجید میں ایک مقام پر اس پہلو کو کھول کر بیان کیا گیا وہاں اگر ایک طرف اللہ کی رضا کے لیے باگ دوڑ کرنے اور اس کی مغفرت طلب کرنے والوں کا ذکر آیا ہے اور ان کی ایک نمایاں یہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ غصے کو پی جانے والے اور دوسروں کے قصور معاف کر دینے والے ہیں تو دوسری طرف اگلی آیت میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ کہ تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہارے گناہ معاف کر دے ایک طرف تو انسان کی یہ روش ہے کہ دن میں ہزار گناہ کرتا ہے صبح سے شام تک کتنی ناشکریاں اور ناقدریہ کرتا ہے مگر اس کے بعد ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اس سے معاف کر دے گا دوسری طرف اگر کوئی انسان ایسا کام کر گزرے جو ناگوار ہو جو مزاج پر گرا گزرے تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گنا معاف فرمائے لہذا جو آدمی اللہ کے سامنے آجز گناہ گار اور فقیر ہے اور اپنے گنا معاف کروانے کے لیے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہوتا ہے وہ ان بندو کو کیسے دتکار سکتا ہے جو اس سے معافی کے درخواست گزار ہو اس بات کی احمد کے پیش نظر بہت سی احادیث اور روایات میں معاف کرنے اور درگزر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے یہ فرمایا گیا ہے کہ جو تم کو ندے اور محروم کرے اس کو دو جو تم سے کٹے اس سے جڑو جو تمہارے ساتھ جاتی کرے اس کو معاف کر دو مختلف احادیث میں ان تین صفات کے ساتھ اور بہت سی ساری چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے ایک جگہ فرمایا کہ یہ صفات اخلاق میں سب سے زیادہ مکرم ہے اکرم الاخلاق یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ صفات موجود ہو پھر فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے اور ان صفات سے متصف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی مغفرت بھی کرتا ہے اور اس کے درجات بھی بلند فرماتا ہے وہاں وہ جو کچھ چاہیں گے انہیں ملے گا اور وہ ہستی ان کی ضیافت کرے گی جو گفور اور رحیم ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی مختصر سی زندگی امن و سکون اور چین و محبت کے ساتھ گزرے تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں کے لیے وقف کر دے دوسروں کے لیے جیے اور معافی کی روش اختیار کرے قرآن مجید نے اس کے لیے یہی نسخہ پیش کیا ہے کہ تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو ارشاد باری ہے اور اے نبی نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو تم دیکھو گے تمہارے ساتھ جس کی اداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے حام سجدہ گویا اگر کوئی برا سلوک کرے برا بلا کہے اور اس کے جواب میں آدمی صبر اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے بنی روش ہی اپنائے تو دشمنی دوستی میں بدل جائے گی اور وہ جگری دوست بن جائے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ صبر تو یہ ہے کہ کوئی زیادتی کرے برا سلوک کرے تو آدمی اس پر صبر اختیار کرے اور برائی کا جواب بلائی سے دے دوسری بات یہ کہ اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو آدمی اس کو معاف کر دے اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ زندگی کے اندر امن و سکون اور چین دے گا وہ دشمنوں کے دل نرم کر دے گا اور ان کو بھی دوست بنائے گا اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوا پیروی کے لیے بہترین نمونہ ہے آپ کے وہ تمام دشمن جنہوں نے برسوں دشمنی کی آپ کی جان کے درپے ہوئے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے آپ کو پتھروں سے لہو لہان کیا آپ کے دندانے مبارک شہید کے وہ سب آ کر آپ کے غلام بن گئے یہ آپ کی اسی روش کی وجہ سے تھا کہ آپ نے برائی کا جواب بلائی سے دیا اور غلطی کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا مشہور واقعہ ہے کہ آپ تشریف لے گئے یہ نبوت کا دسواں گیارہواں سال تھا اور مکہ کے تمام سہارے ختم ہو چکے تھے حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا حضرت ختیجہ فوت ہو چکی تھی اہل مکہ میں اب کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا اپنی اپنی جگہ لوگ فیصلہ کر چکے تھے یعنی جو مخالفت پر تھے وہ مخالفت پر تلے بیٹھے تھے اور جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے تھے ایسے میں آپ طائب گئے کہ وہ ایک نئی سرزمین ہے شاید وہاں کوئی دعوت قبول کرے اور آپ کو وہاں کوئی ٹھکانہ میسر آ جائے اور آپ وہاں رہ کر دعوت کا کام کر سکے طائب کے تینوں سرداروں نے آپ کو انتہائی حقارت اور ذلت آمیر سلوک کے ساتھ ٹھکرا دیا برا برا بھی کہا اور نہ صرف یہ کہ مزاق اڑایا بلکہ آپ کے پیچھے بازاری لونڈے لگائے جنہوں نے آپ کو پتھر مارنے شروع کر دے آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا یہاں تک کہ خون آپ کے نالین مبارک جوتوں میں جم گیا تکلیف سے آپ نڈال ہو گئے ایک عیسائی گلام نے آپ کو باغ میں پناہ دی آپ سوسم کے زخم دھوئے اور آپ کو انگود پیش کی روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد جب آپ آگے بڑے تو ابلکر سایا ہو گیا آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو علیہ السلام تھے انہوں نے کہا کہ آج آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے اور اس نے آپ کے لیے میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا آپ جو حکم دے گے وہ آپ کی تعمیل کرے گا پھر پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اگر آپ کہیں تو میں طائف کی وادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں بتائے اتنی بڑی قوت کس کے پاس ہے تو نہیں تھی لیکن فرشتہ آپ کے حکم کا منتظر تھا جنہوں نے آپ کو پتھر مارے خون بہایا گالیاں دی دھدکارا اور دعوت کو قبول نہیں کیا اگر آپ حکم دے تو دو پہاڑوں کے درمیان اس پوری بستی کو پیس ڈالے آپ نے فرمایا نہیں شاید ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہو جائے جو میری دعوت کو قبول کریں یہی وہ معافی کی روش جس کا نتیجہ یہ سرنگ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان معاملات میں جہاں ہم معافی کا تصور بھی نہیں کر سکتے وہاں بھی آپ نے درگزر کی روش اختیار کی سلح حدیبیہ کے بعد کفار مکہ نے جب آپ اس ماہرے کی خلاف ورزی کی تو آپ نے خاموشی کے ساتھ مکہ کو فتح کرنے کی تیاری شروع کر دی آپ کا خیال تھا کہ مکہ پر اچانک حملہ آور ہو جائے تاکہ مکہ جیسی پرامن جگہ پر خون خرابہ نہ ہو اور حرم پر قبضہ کرنے کے لیے خون کا ایک قطرہ بھی نہ بہانا پڑے یہ آپ کا منصوبہ تھا اور آپ نے خاموشی سے تیاری شروع کر دی حضرت حاطب بن ابی بلتا ایک صحابی تھے انہوں نے مکہ میں اپنے عزیز و اقارب کے تحفظ جان و مال کے پیش نظر ایک پچے پر یہ لکھ کر کہ حضور مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں اور تم اپنے بچاؤ کا سامان کر لو ایک عورت کو دیا کہ اس کو مکہ پہنچا دے حضور کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر بزرے وہی دے دی یہ عورت مکہ پیغام لے کر جا رہی ہے آپ نے اسے گریفتار کرنے کے لئے دو اصحاب حضرت علی اور ایک اور صحابی کو بھیجا انہوں نے راستے میں اس عورت کو پکڑ لیا پہلے تو اس نے انکار کیا مگر جب انہوں نے اس کو ڈرایا دھمکایا تو اس نے پنچا نکال کے دے دیا اور وہ پنچا لے کر اگئے اب بارگاہ نبی میں مقدمہ پیش ہوا حضرت عمر نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کی اس کی گادن اڑا دوں اپ نے فرمایا صبر کرو پھر حضرت حاتم کی طرف متوجہ ہوئے حضور نے انہیں بلایا اور پوچھا حاتم تم نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں بڑا کمزور اور بے سہارا آدمی ہوں میرے علاوہ یہاں جتنے لوگ ہیں مکہ میں ان سب کے رشتے دار ہیں جو بڑے با ہیں اور وہ ان کے تحفظ کا سامان کر لیں گے میں نے سوچا کہ آپ تو اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں اور آپ کی فتح میں کوئی شک نہیں ہے اور میری اس کوشش سے آپ کی فتح میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن اس طرح میرے کمزور رشتے دار اپنی جان بچا لیں گے حضور نے فرمایا انہوں نے سچی بات کی ہے اس پر حضرت عمر نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ اس کی گردن اڑا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات کو رد کر دیا اور فرمایا عمر تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بدری ہے غزبے بدر میں شریک تھے اور اللہ تعالی نے بدر والوں کے دل میں اخلاص رکھا ہے ان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے اس لیے ان کے گنا قابل افو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا بخاری اس پر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ اپنی بات پر پشتائے اس پر اندازہ کیجیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بردباری سے معاملات کی تحقیق فرماتے اپنے اصاب سے مشفقانہ سلوک فرماتے حسن زن سے کام لیتے اور ان کے مقام و مرتبہ اور کام کی نوعیت کا پورا پورا خیال رکھتے اور انہیں معاف کر دیتے اس کے ساتھ یہ بھی واضح فرما دیتے کہ یہ معافی کے مستحق ہے اسی طرح چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی آپ کی یہی روش لوگ آپ کو تکلیف دیتے تھے تانے دیتے تھے تنگ کرتے تھے برا بلا کہتے تھے دشمن اور منافق آتے تھے یہودی آتے تھے جن کی دشمنی اور منافقت کا آپ کو علم ہوتا تھا مگر کبھی آپ نے سختی سے کسی کو جواب نہیں دیا ایک دفعہ ایک یہودی نے آ کر آپ کو السلام علیکم کی بجائے السلام علیہ کہا تو آپ نے کہا کہ اے عائشہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی ہی پر ساری بلائی موقوف ہے نرم رویہ اختیار کرو سختی مت کرو حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ کے خادم تھے وہ کہتے ہیں کہ دس سال تک میں نے آپ کی خدمت کی لیکن آپ نے کبھی کسی بات پر اف تک نہ کہا اور یہ تک نہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا اور وہ کیوں نہیں کیا دس سال کے عرصے میں آپ نے کبھی ایک دفعہ بھی مجھ سے شکایت نہیں کی معافی اور درگزر کے بے شمار پہلو ہیں اس کا کوئی ایک مخصوص پہلو نہیں ہے یہ تو دشمنوں کے ساتھ بھی ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی گھر کے اندر بھی ہے اور باہر بھی ملازمین کے ساتھ بھی ہے اور محلے والوں سے بھی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے یا وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جو ناگوار ہو یا کوئی کام ایسا کر گزرے جو پسند ہو تو اس کو معاف کر دینا ہی فیاضی اور سخاوت ہے جس طرح مال دینا فیاضی اور سخاوت ہے اسی طرح معاف کر دینا بھی فیاضی اور سخاوت ہے اس کا ایک پہلو قرض دینے سے متعلق بھی ہے ہمارے یہاں قرض مانگنے والے بھی ہیں اور ضرورت مند بھی قرض دینے اور لینے کا ہر شخص کو کسی نہ کسی طرح تجربہ ہوتا ہے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے اسی بات کی تاکید فرمائی ہے کہ اگر تم چھوڑ سکتے ہو تم قرض کو معاف کرو ورنہ مہلت دو احادیث میں تو اس کی اتنی تاکید ہے اور اس پر اتنی احادیث ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایک روایت میں ہے حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا جب وہ مر گیا تو فرشتوں نے اسے پوچھا کہ تم کچھ عمل کما کے لائے ہو اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں قرض دیا کرتا تھا تو اپنے نوکروں اور خادموں سے کہا کرتا تھا کہ جو قرض ادا نہ کر سکتا ہو اس کو مہلت دو جتنا وہ آسانی کے ساتھ دے سکتا ہو اتنا لے لیا کرو اور جس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو اس کو یا تو ماف کر دو یا اس کو جتنی محلت وہ مانگتا ہو دے دو اے اللہ میں یہ صرف اسی امید پر کرتا تھا کہ جس طرح میں اپنے قرض کو چھوڑ دیتا ہوں ماف کرتا ہوں اور مہلت دیتا ہوں اسی طرح تو بھی مجھے معاف کر دے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے معاف کر دیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرض کو معاف کر دے انہیں سہولت دے اور جو لوگ غلطی کر بیٹھے ہو ان سے صرف نظر کرے مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے اس لیے کہ یہ کہنا کہ آدمی ہر صورت میں معاف کر دے یہ انسانی فطرت اور انسانی معاشرے اور باہمی تعلقات کے خلاف بات ہوتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَزَعُ سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِّثْلُحَا سورہ شورہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے قرآن نے کہا ہے کہ ہاں برائی کا بدلہ لے سکتے ہو لیکن اس کے برابر جتنی تم سے جاتی ہوئی ہو یہ برابر کے بدلے کی شرط ایسی ہے کہ آدمی جتنا بھی سوچے اندازہ نہیں کر سکتا ہے کہ برابر کا بدلہ آخر کیا ہوگا مال میں تو آدمی تول کے دیکھ سکتا ہے کہ برابر کا بدلا کتنا ہے سو روپئے کے بدلے میں سو روپئے لے جا سکتے ہیں لیکن اگر کسی نے مارا تو کتنی چوٹ لگی اگر کسی نے گالی دی تو کتنی زلت ملی اور اس کے جواب میں اگر گالی دی گئی تو دوسرے نے کتنی زلت اٹھائی اس کا کوئی وزن ہم دنیا کے اندر نہیں کر سکتے ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور کہا کہ میرے غلام اور نوکر ہے یہ خیانت بھی کرتے ہیں اور برا بھلا کام بھی اس کے جواب میں میں بھی, دانٹ کرتا ہوں, اور کبھی مارتا بھی ہوں میرا ان کا کیا معاملہ ہوگا آپ نے فرمایا تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے اور ان کے اعمال ان کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا اس کا حساب وہ دیں گے اور جو کچھ تم نے کیا اس کا حساب تم دو گے اگر یہ دونوں برابر ہوئے تو تم چھوٹ جاؤ گے لیکن اگر جو کچھ ان کے ساتھ کیا وہ زیادتی ہوئی تو پھر تمہیں اس کا قیامت کے روز دینا پڑے گا. یہ سن کر وہ صحابی اپنے آپ کو پیٹنے لگے اور کہنے لگے پھر تو میں تباہ ہو گیا یہ کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بدلے میں کس نے جاتی کی پھر وہ چلے گئے اس کے بعد واپس آ کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں ان سب کو آزاد کر دوں کیونکہ میں نہیں جان سکتا کہ بدلے میں کس نے کتنی زیادتی کی میں اللہ کے سامنے اس طرح نہیں جانا چاہتا ہوں کہ میں نے زیادتی کی ہو لہٰذا بدلہ لینے کی اجازت ضرور ہے لیکن یہ اس پابندی کے ساتھ ہے اسی لیے قرآن مجید نے یہ کہنے کے بعد کہ وجزا سید سید مصلوحا سورج شرا یعنی کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے معاف کرنے کی ترغیب دی ہے ومن افا واصلح فأجره پھر جو کوئی کر دے اور اصلاح کرے اس کا عجر اللہ کے معاف کرنے کا اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے پھر عذر قبول کرنے کا حکم ہے اور یہ کہا گیا کہ اگر تمہارا بھائی کوئی عذر پیش کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی یا اس وجہ سے بات منہ سے نکل گئی مہکن او مبتلن یعنی وہ سچا ہو یا جھوٹا اس کو قبول کرو اگر کوئی کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرے یا ناجائز ٹیکس لے اس حوالے سے احادیث میں اس کی کڑی سزائے بتائی گئی ہے لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی کسی کا عزر قبول نہ کرے کسی سے خفا ہو کے تین دن سے زیادہ تعلقات کو ترک کر دینا جائز نہیں بخاری و مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہنا جائز نہیں ہے چنانچہ یہ جائز نہیں ہے وہ سلام کرے تو منہ پھیر لیا جائے ایک روایت کے مطابق جمعرات کو سب کے اعمال خدا کے حضور پیش ہوتے ہیں اللہ تعالی شرک کے علاوہ تمام گنا بخش دیتا ہے لیکن جو آدمی دوسرے آدمی سے ناراض ہو یا دشمنی رکھتا ہو اس کے لیے وہ فرماتا ہے کہ اس کو دو دن کی مہلت دو اگر یہ دو دن میں اپنے معاملات کو ٹھیک کر لے معاف کر دے اصلاح کرے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ قابل معافی نہیں ہے ہمارے یہاں جو یہ روش پائی جاتی ہے کہ بول چال نہیں ہے مہینوں گزر گئے اور ترق کے تعلق ہے اس کی کوئی اسلام میں نہیں ہے معاف کر دینے حضور نے بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے آپ اچانک مسکرائے اور اتنا مسکرائے کے سامنے کے دان دکھائی دینے لگے حضور با آواز کہکا لگا کر کبھی نہیں ہستے تھے آپ کی و خوشی کی انتہا یہ تھی کہ آپ اس طرح ہنستے تھے کہ دانت صاف دکھائی دیتے تھے لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان اور فدا ہو آپ کو کس چیز نے ہسا دیا حضرت عمر نے بھی یہ سوال کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آخر کس چیز نے آپ کو خوش کیا کہ آپ مسکرا دیے آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میری امت کے دو آدمی اللہ کے حضور اپنا مقدمہ لیے زانو سے زانو لگائے ہوئے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ایک آدمی نے کہا اے رب اس نے میرے اوپر ظلم کیا اس کا بدلہ مجھے یہاں دلوائے اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تمہارے بائی سے میں تمہیں کیا بدلہ دلواؤں اس کے پاس تو کوئی بھی نیکی نہیں ہے کہ میں کچھ نیکیاں لے کر تمہیں دے دوں اس نے کہا کہ پھر میرے گنا لے کر اس کے اوپر ڈال دے یہ کہنے کے بعد حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ نے فرمایا کہ بڑا عجیب دن ہوگا کہ جہاں آدمی کے لیے یہ بات بھی بڑی گنیمت ہوگی کہ وہ گنا کا جو بوجھ اپنی پیٹ لاد کر لایا ہے اس میں کچھ کمی ہو جائے جب مدئی یہ کہے گا کہ اگر اس کے پاس دینے کے لیے نیکیا نہیں ہے تو آپ میرے کچھ گناہ لے کر اس کے حوالے کر دیجئے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تم ذرا نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھو وہ نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھے گا کہ ایک بڑی ہی عمدہ جگہ ہے اس کے اندر سونے کے مکانات ہیں جو موتیوں سے مرثہ ہے اور وہاں ہر قسم کی نعمتیں ہیں وہ کہے گا کہ یہ کس کا محل ہے شاید یہ کسی نبی کا ہے کسی صدیق کا ہے یا کسی شہید کا ہے یہ اتنا اعلیٰ مقام ہوگا کہ اس کے ذہن میں یہی آئے گا کہ اتنا اعلیٰ درجہ تو کسی نبی صدیق یا شہید کو ہی مل سکتا ہے اللہ تعالی فرمائے گا کہ جو اس کی قیمت ادا کرے گا اس کو یہ مل سکتا ہے اس نے پوچھا کہ اس کی قیمت کون دے سکتا ہے کس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اس کی قیمت ادا کر سکے اللہ تعالی فرمائے گا اگر تو چاہے تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے وہ کہے گا کہ میرے پاس کیا رکھا ہے کہ قیمت دے سکوں اللہ تعالی فرمائے گا کہ اگر تو اس بندے کو معاف کر دے تو تجھے یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے اس نے کہا کہ میں پھر اس کو ماف کرتا ہوں یوں اللہ تعالی نے دونوں کو جنت میں داخل کر دیا آج اس دنیا میں جو آدمی ماف کرے گا معافی کی روش پر چلے گا قیامت کے دن اس کے لئے بخشش بھی ہے اور نہایت بلند درجات بھی مگر اس کے لیے دل کی کشادگی اور اسط قلبی ہونی چاہیے اسی سے جیت بھی کھلتی ہے اسی سے برتاؤ میں فیاضی آتی ہے اور حقوق کے معاملے میں بھی آدمی کم لینے پر راضی ہو جاتا ہے اور زیادہ دینے پر اسرار کرتا ہے اسی سے زندگی کے اندر احسان محبت چاسنی مٹھاس اور شیرینی اور اس زندگی کا خسن و جمال پیدا ہوتا ہے نہازہ فیاضی اگر ایک طرف رائے خدا میں مال دینا اور صدقہ کرنا ہے اور ہر قسم کی نیکی کرنا ہے تو دوسری طرف لوگوں کی گلتیوں کو کھلے دل سے معاف کرنا اور کوتاہیوں سے سرفے نظر کرنا بھی ہے یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہم کھلے دل سے دوسروں کی گلتیوں کو جس حدیث کا مطالعہ کیا گیا ہے اس کا اردو ترجمہ درج ذیل ہے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 ہاں ضرور اگر آپ چاہے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا وہ آدمی جو لوگوں کو ناپسند کرے اور لوگ اس کو ناپسند کرے جن کو لوگوں سے کراہت آئے اور لوگوں کو ان سے کراحت آئے جو لوگوں سے دشمنی رکھے اور لوگ بھی ان کو دشمن سمجھے اور ان سے دشمنی رکھے پھر آپ نے فرمایا کیا میں نے بتاؤں کی اس سے بھی زیادہ برے لوگ کون ہیں صابق کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر آپ چاہے تو ضرور بتائے آپ نے فرمایا وہ لوگ جو کسی دوسری کی خطہ سے درگزر نہیں کرتے کیوں معذرت یا عذر قبول نہیں کرتے اور کسی کی گلتی کو معاف نہیں کرتے اور اس پر پردہ نہیں ڈالتے پھر آپ نے فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں اس سے بھی زیادہ برا آدمی کون ہے صحابے کرام نے عرض کیا ضرور اے اللہ کے رسول اگر آپ پسند فرمائے آپ نے فرمایا جس سے بلائی کی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہو تبرانی